ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهدنا سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرفدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه أما بعد فعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج علاز قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وي لكم كواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون سادة الله العظيم رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحل من طولی. آمین یا رب العالمین ایک سوال آیا تھا کہ جب اللہ تعالی کو ہماری حاجات اور ہماری ضروریات کا علم ہے تو پھر ہمیں دعا مانگنے کے لیے کیوں کہتا کہ تم مانگو جب اسے پتا مجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو یہ مانگنے کا تقاضا کیوں کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب ہم مانگتے ہیں تو پھر دیتا بھی نہیں تو اس جیون میں ہمارا پچھلا جو خطبہ جمعہ تھا وہ اس سوال کے جواب میں تھا کہ اللہ تعالی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہو جو دنیا کی ضروریات ہیں اور جو مقصد اس نے دنیا کا رکھ کے دنیا کو بنایا تھا اس کو سامنے رکھ کے اس کے فیصلے ہوتے ہیں ہماری دعاؤں پر اس کے فیصلے منحصر نہیں ہماری دعائیں نری دعائیں انہیں حکم سمجھ کے نہ کیا جائے یعنی لازمن ویسا ہی ہو جانا چاہیے جیسا کہ میں نے کہہ دیا اس لیے کہ ہمارے جو مطالبے ہوتے ہیں وہ ہمارے علم کے مطابق ہوتے اور ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں آسان تخرب شین و خیرن کثیرہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے اور اللہ نے اسی میں تمہاری بہتری رکھ دی بولم تم لا تعالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جان اسی طرح و آسان تخب الشین و شرط اللہ کو. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالی جو ضروریات ہیں دنیا کی ان کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے یہ اس کا احسان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری دعا میری حکمت سے ٹکراتی ہے میری حکمت کے مطابق نہیں ہے تو میں تمہیں کمپنسیٹ کروں گا میں تمہیں اس کا عجر عطا کر دوں گا محفوظ رکھوں دوں گا ضائع نہیں جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو بھی نلامی ہوتی ہے یو جو بھی آپ ٹینڈر دیتے ہیں تو وہ پہلے انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ جی وہ بلا وجہ بغیر کوئی وجہ دیے بھی آپ کے ٹینڈر کو مسترد کر سکتے یہ تو ہر اتھارٹی کرتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو آپ نے انٹری فیس دی ہوتی ہے وہ بھی وہ ضبط کر لیتے ہیں۔ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کو محفوظ رکھتا اور کے دن آپ کو اس تاجر ملے لیکن فیصلے اس پر مبنی نہیں مثلاً ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہو ہر باپ بھی یہی دعا کرتا ہے گلے میں بھی طویز لگ لے کے ڈالتے رہتے ہیں ورد بھی کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں پوچھ کے جی بیٹا ہو تو اگر اللہ سب کی دعائیں سن کر سب کو بیٹے دینا شروع کر دے تو نسل کیسے چلے گی بیٹی تو کوئی بھی نہیں چل سارے جو ہے وہ بیٹوں کی تمنا لیے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ عورت جو ہے بیٹی جو ہے وہ دنیا کی ضرورت ہے بکائے نسل کے لیے عورت کا ہونا بہت ضروری ہے اب آپ سے پوچھ کے دینا شروع کرے اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بھائی آپ لوگ دیں اپنی ڈیمانڈ بیٹی کس کو چاہیے تو سارے کہیں گے جی بیٹی تو نہیں چاہیے سب کو پتھر ہی چاہیے اللہ تعالیٰ فیصلہ دنیا کی ضروریات کے مطابق اسی طرح کسی سے بھی پوچھنے کسی ماں سے بھی کوئی ماں یہ تمنا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا درجی بنے جو درزی ہے نا جو درزن ہے اور جو درزی ہے وہ بھی دعا نہیں کرتے کہ اللہ کرے ان کا بیٹا درزی ہو نائی کبھی دعا نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا نائی ہو اور جو تنور پہ کھڑا ہے آگ پہ وہ دعا کرتا کہ اس کا بیٹا بھی آگ پر کھڑا ہو لیکن یہ ساری مارکیٹ کی ضرورتیں ہیں, دنیا کی ضرورتیں ہیں. دنیا میں موچی بھی چاہیے نائی بھی چاہیے درزی بھی چاہیے تنور والا بھی چاہیے روڈ پر برش مارنے والا بھی چاہیے آپ کی گاڑی دھونے والا بھی چاہیے ٹائر کو پنکچر لگانے والا بھی چاہیے یہ جین ضرورت ہے اور کوئی ماں بھی یہ دعا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا صبح چھ بجے اٹھ کے جا کے پنکچر لگایا کرے آپ کی گاڑی ہر ماں دعا کرتی ہے میرا پتر ڈاکٹر میرا پتر انجینئر میرا پتر جنرل سپائی کوئی ماں بھی دعا نہیں کرتی میرا پتر سپاہی بنے اب سارے جنرل ہو جائیں سارے ڈاکٹر ہو جائیں سارے انجینئر ہو جائیں تو مزدور کہاں سے ملے گا کمپنی چل سکتی ہے کوئی بلڈنگ بن سکتی کوئی ماں دہاں نہیں کرتی اس کا بیٹا مزدور بنے سا کہتے ہیں انجینئر بنے میرا پتر وکیل بنے میرا پتر جج بنے تو اگر آپ کی دعا پر فیصلے شروع ہو جائیں تو پھر تو مزدوری کوئی نہ ملے درجی کوئی نہ ملے آپ خود ہی سوئی لے کے بیٹھے ہوئے ہوں چونکہ دنیا میں ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا ہماری ضرورتیں ایک دوسرے میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں جس طرح گڑی کی گراری چلتی ہے. اس طرح ہم ایک دوسرے کی ضرورت بنے ہوئے ہیں نہ آپ خود ہی موچی بن سکتے ہیں نہ خود ہی نائی بن سکتے ہیں نہ خود ہی درزی بن سکتے ہیں نہ خود ہی آپ تنور چلا سکتے ہیں نہ خود آپ ٹیبل مینی کر سکتے ہیں نہ آپ مزدوری کر سکتے ہیں آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے قدرت آپ سے اس کا حساب لے گی کہ وہ تم نے دیانتداری سے کیا تھا کہ نہیں کیا درزی مجبور ہے وہ ہماری ضرورت پوری کرتا لیکن اس کی ضرورت کسی نائی کے ساتھ جڑی ہوئی کسی مزدور کے ساتھ جو وہاں کپڑا بن رہا ہے دھاگا جو ہے وہ بنا رہا ہے تو یہ ساری ضرورتیں سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلے گا اور ایک ہی آدمی کا ایک بیٹا آپ دیکھیں مختلف آدمی ایک ہے ماں ایک ہے باپ ایک ہے اس کی اولاد ہے اور اللہ تعالی معاشرے کی ضرورتیں پیدا کرنے کے لیے پوری کرنے کے لیے ان کی آئی کی میں ان کی جو بچوں کی مینٹلٹی ہے اس کے اندر فرق رکھتے ایک بیٹا اگر ڈاکٹر اللہ نے بنانا ہے تو اس کا ذہن اس طرف چل پڑتا ایک انجینئر بنانا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس لائن پہ لگا دیتا اس کی صلاحیت اس کی کیپیبلٹی اس کی ایبیلیٹی اس کے اندر اللہ تعالی رکھتی دیکھو اسی آدمی کا ایک بیٹا ہے وہ پڑھ کے ہی نہیں دیتا مار مار کے بھی تھک گیا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے نفسیاتی علاج نہیں, نہیں پڑھتا کیوں اس نے دکان کھول لی دکاندار بننا ضرورت اگر سارے گاؤں والے پڑھ لے کے ڈی سی اور اے سی لگ جائیں تو گند مارکیٹ میں کہاں سے آئے گی کسان بھی کوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے کسان کبھی نہیں دعا کرتا کہ اس کا پتر جو ہے وہ گرمی کے دنوں میں حال چلائے اور پھر گا گائے اور پھر وہ پسینا پسینا وہ بھی کہتا میرا پتر بابو بنے کسان کی بیوی بی بھی جب صبح کپڑے پہناتی ہے نا اپنے بچے کو اسکول بیچے کیا کہتے میرا پتر بابو لگ رہے اس کے اندر خواہج ہے کہ میرا بیٹا بابو بنے باپ کی طرح جناب دھوتی کے وہ نہ چلائے بابو بنے وہ بابو بن جائے تو روٹی آپ کہاں سے کھائیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ مطلب پرستانہ ہے سیلفشنس ہے ان کے اندر نفس نفسی نفسی والی بات نفس پرستی ہے میرا فائدہ کر دی تو باقی دنیا کا نظام چلتا نہیں چلتا اس سے مجھے کوئی نہیں بس میری دعا مانتے گویا آپ اپنے تقاضے کو اللہ کی حکمت پر تھوپنا چاہتے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تیری حکمت سے زیادہ پرفیکٹ یہ فائنل بات تجھے اس پر سائن کر دینے چاہیے کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے تجھے اس کا مطلب یہ ہوا وہ بات جو شیطان نے کہی اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کی حکمت تو ہمیں دعا دعا سمجھ کے کرنی چاہیے ہماری دعا ہمارے ناقص علم پر مبنی ہو جسے اللہ نے فرما دیا ہوا یا انسان و بس کر دعا <بِالخیر> انسان اپنے برے کے لیے اس طرح گڑ گڑا گڑا کر دعائیں کرتا ہے جس طرح اپنے بھلے کے لیے کی جانی چاہیے یعنی ایک دعا انسان کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے لائسنس دے پتہ نہیں کیا, کیا جتن کر رہا ہے لے لیتا ہے گاڑی لیتا ہے اگلے ہفتے ایکسیڈینٹ ہو جاتا بندہ مر جاتا بتائیے اس نے وہ جو سارا کچھ کیا تھا اپنی موت کا سامان کیا تھا نا وہ گاڑی نہیں تھی وہ تھا اس کا ڈیڈ باڈی والا وہ باکس تھا لہذا آپ اپنی بات کہہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اگر اس میں میری خیر نہیں لیکن حضور نے مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا اگر تو یہ جانتا ہے کہ اس میں تقاضے کے اندر میری خیر ہے تو اگر تو سمجھتا کہ اس میں میری خیر نہیں پی و معیشی و آپ کی بتا مری دنیا میں میری معیشت میں اور میرے آخرت کے لیے یہ چیز اچھی نہیں فاص صرف آن نہیں وقت صرف مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے لیکن کر کیا وقت درلیل خیر ہے سما کان پھر تو میرے لیے کہیں جہاں کہیں دیا تو بہتری کا یہ طریقہ ہے مانگنے پھر مانگنے سے انسان کو مایوس بھی نہیں ہو جانا چاہیے کوئی چیز کسی انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی دنیا کی جو بھی چیز وہ فائنل نہیں ہے وہ امتحان ہے دنیا کی عزت عزت نہیں ہے ایک امتحان ہے تم سنبھال سکتے ہو کہ نہیں سنبھال اور اللہ کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے اسی طرح دنیا کی غریبی فائنل نہیں ہے دنیا کی ذلت بھی فائنل نہیں ہے جسے فرمایا جا واقعات الواقع لئی لوقعتها لے واقعات خوف ہے بہت سے دنیا میں جو بلند ہے وہاں خوف گرا دینے والی اور راف دنیا میں جو گرے پڑے لوگ تھے ان کو بلند کر دینے والا فائنل فیصلہ جیت اور ہار کا وہاں ہوگا دنیا کی حقیقت امتحان جیسے وہ آدمی امتحان میں پڑا تھا اللہ مجھے دے, دے دے دے دے دے دے دے کہا حضور نے کہ ایسا مت کرو یہ حکمت کے خلاف ہے مسلحت کے خلاف ہے میرے طریقوں کو دیکھو انہوں نے کہا نہیں nee, جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی میں دوں گا وہ امین کو منا حضان امین فغل پناہ میں ضرور صدقہ دیا کروں خیرات کیا کروں گا میرے دل میں تمنا ایک آنکھ لگی ہوئی ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں صدقے کروں لیکن جب مال آیا اپنے سارے تقاضوں کے ساتھ اپنی اس لال کے ساتھ پلمبا آتا ہوں فرقوب ہے 99 کا چکر شروع ہو گیا فیل ہو گیا ہم کیا اسی طرح مال جس کو ملتا ہے بعض دفعہ آزاد کے لیے ملتا ہے اولاد جسے ملتی ہے آزاد کے لیے ملتی ہے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی ہر چیز عمر جوانی صلاحیتیں حسن سارے امتحان عربی کا ایک مکولہ ہے لا من الحصیر کوئی بھی آدمی چٹائی سے نہیں گرتا کوئی آدمی کبھی چٹائی سے آپ نے سنا نے کہا کہ میں چٹائی سے گر گیا ہوں میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے لا یا کار راجلو بل حسیر وا ب بلکہ اٹھایا جاتا ہے پھر گرایا جاتا ہے کسی کو سٹ مارنی ہو تو اٹھا کے گراتے ہیں نا بعض لوگوں کو اللہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ گرائے جائے ملین دے کر جب چھینتا ہے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے ساتھ ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا عزت ہوگی تو ذلت ہوگی نا جس کی عزت ہی پڑے اس کی بے عزتی کیا ہوگی لہذا اللہ عزت دیتا ہے اور جب عزت کرتا ہے تو جتنا بڑا پہاڑ عزت کا ہوتا ہے اس سے ڈبل پھر عزتی بن جاتی اولاد دیتا ہے لیکن جب اولاد ہوتے ہوئے آدمی بھیک مانگنے نکل پڑتا ہے نا اولاد دیتی نہیں بات نہیں مانتی روز مرنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹے باپ کو مار رہے ہیں گھر سے نکال دیے دکے دے کے باپ بھی مارے دوائی کے پیسے کوئی نہیں آٹھ سات پتھر ہیں بڑے بڑے جوان بڑے بڑے پیسے والے دے گئے یہ آزاد جس اللہ تمام فلاح وجیب کا اموالوما اولاد ہوں انید اللہ دیہات اس مال سے اور اس اولاد سے آزاد دینا چاہتا ہے یہ انسٹرومینٹ اللہ کے ارادے کو پورا کرنے تو آدمی دیس کے کسی پیسے والے کو حسرتیں کرنی شروع کر دے ہوکے پڑھنے شروع کر دے لمبی سانسیں لینی شروع کر دے اے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا ہے نمازیں ہم پڑھتے ہیں رب کی یاد میں وہ ہے اللہ نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے کو دے رہے اس کا پیشاب بھی جلتا ہے ہمارا تیل بھی نہیں جلتا ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں تمہیں ملتی تو تمہارے لیے بھی ٹھیک نہ ہو آج تم نہیں ہو تو نماز پڑھ رہے ہو اگر ہوتا تو شاید اس وقت کہیں سینمے میں بیٹھے تم فلم دیکھ رہے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر نہیں کہ تم اللہ کے گھر میں آ یہ جو دنیا میں اللہ نے امیر اور غریبی رکھی ہے یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے رکھی اس سے کسی کا تقرب ثابت نہیں ہوتا ومانوال حکم ولا اولاد حکم بن لاتی تو کر تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں ہمارا تقرب حاصل ہوگا اللہ قیامت کے دن کہے گا جس کے بارہ پترے چلو بغیر صاحب کتاب جنت میں چلے جاؤ جس کے پاس اتنے ملین ہیں جاؤ جناب اگلی کرسی پر بیٹھو نہیں پار یہ کہا کرتے تھے پیسہ تھا نا ان کے پاس وَنَحْنُ وَأَوْلَادًا وَأَوْلًا وَمَا نَحْنُ اخترادین مال بھی ہمارے پاس زیادہ اولاد بھی ہمارے پاس زیادہ ہے وہ مانا نبی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں عذاب نہیں ملے گا گوشت کھانے والے کو اللہ گوشت دیتا ہے ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنی فکر کرو جہاں بھی جوتے چٹخا رہے تمہارا اشر وہاں بھی یہی ہونا اللہ نے فرمایا وہ ماںم اللہ بلتی تو کر رہے دوں کو نظر اللہ ما وہاں میلا دیکھا ہمارے تقرب کی نشانی یہ ہے کہ جو ایمان جس کے پاس ہے اور نیک عمل کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے قریب دولت کوئی پیمانہ نہیں دولت اس لیے ہے نہ قسمنا نہ بئی نہ الحیات الدنیا عیشہ ہوں فوق الحات دنیا وارسا نہ بادن دراجات بادن سخت یہ ہم نے درجے اس لیے بلند کیے ہیں معیشت میں فرق رکھا ہے ایک کو غریب بنایا ایک کو امیر بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کے قابو میں رہو مجبوری کی وجہ سے اللہ کا نظام ہے ہمارے حق اس نے بہتر کیا اگر ٹیکسی والے کو اس نے غریب نہ رکھا ہوا ہوتا تو آپ کی چٹکی پہ بلا کے ٹیکسی آپ کے سامنے کھڑا نہ کرتا وہ بھی بڑا فنح خان ہے مجبوری نے اس کو آپ کی چٹکی پر ہلا کے رکھ تندور والا جو کھڑا ہے تندور پر آپ اسے لاکھ واضح دیتے نا کہ تندور پر کھڑے ہو کے روٹیاں پکایا کرو تمہاری صحت کے لیے ٹھیک ہے کبھی نہ کھڑا ہو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو مجبوری نے کھڑا کیا ہوا؟ وہ بھی اپنی جگہ بڑا سننے خانے نہیں اچھا سے نا بعد کہ تم ایک دوسرے کو اس مجبوری کی وجہ سے قابو کرو ہر آدمی کے پاس سُرتا تو کوئی نہیں نا کسی سے دبا کے اس کے ذریعے کام کرواتا مجبوری وہ شرتا جو آج آدمی کے ساتھ لگی ہوئی اور اگر سارے ہی امیر ہو جائیں جس طرح دعائیں مانگتے ہیں یا مجھے بھی اتنا دے دے جتنا فلاں کو دیا ہوا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا دنیا کا نظام تل پٹ ہو جائے میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی اب تندور پہ کون کڑا ہوگا ہمارے یہاں جو بال آیا اس وقت جو ہمارے خاندانوں کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس پیسے کی وجہ سے پہلے مجبوریاں ہوتی تھی پتہ ہوتا تھا کہ سب کو راضی رکھو بھائی آگے فصل آ رہی ہے دو چار ہاتھ چاہیے کاٹنے کے لیے گا آ رہے ہیں دو چار مویشی رہے ہوں گے کوئی گائے کوئی بینس کوئی بیل مانگنا ہوگا تو گا چلے گا نا لہذا وہ جو ناراض ہوتے تھے ان کو راضی کرنا ہوتا تھا فصل کا موسم آنے سے پہلے پہلے بڑا سلوک تھا بڑا اتفاق تھا اب کیا ہو گیا آپ جناب والے کہ میں کسی کا کھاتا تھوڑی ہوں میں کسی کے نیچے تھوڑے ہوں ٹریکٹر والے کو پہ جناب والے وہ دو ہزار پکڑتا ہے صبح دیکھتے ہیں دانے گھر میں ہوتے ہیں پڑے تو مجبوری ختم ہو گئی نا رشتے ٹوٹنے شروع ہو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں یہ ایک تھوڑا سا اس کا ٹریلر ہے سمجھنے میں آپ اگر اللہ تعالی صاحب کو حالانکہ ہماری عمارت جو ہے وہ ہمارا صرف اتنی ہے کہ دو مہینے ہم چھٹی جاتے ہیں ڈیڑھ مہینے میں ہمارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں باقی پندرہ دن ہم قرض لے کر گزارا کرتے ہیں کہ وہاں جا کے تمہیں دوں اتنی صرف عبارت آئی ہے کہ روٹی ہمیں ملنی شروع ہو گئی ہے سفید کپڑوں کے ساتھ تو حالت یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی خاندانی روابط ہیں وہ ٹوٹنے شروع ہو گئے تو اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے فیصلے کر دے تو کون کسی کے تابے ہو کون کسی کی مانگ آپ دیکھیے ٹیکسی والے تو کوئی فور نہیں بھائی کمپنی والے سے تو فرمین دبا کے کام لے لیتا ہے نا ٹیکسی والے کا کون فارمین ہے اس کی تو اپنی مرضی ہے اس کے اندر پیسے کی لالچ غریب ہے اس نے سوچا میں نے مکان بنانا ہے اتنا بنانا ہے زمین لینی ہے لازا 18 18 گھنٹے کام کر کے ٹیکسی کے اندر ہی سو جاتا کوئی فورمین کے کام اسے کروا سکتا مجبوری کروا رہی یہ اللہ کا احسان ہے نظام چلانے کا کارون صاحب بڑے پیسے والے تھے آپ نے سنا ہے فلاں کے پاس جو ہے وہ دولت کارون آ گئی ہے کارون کا خزانہ آ گیا امتحان تھا ایک دن وہ دولت لے کر جب نکلا بازار میں قوم کو دکھانے کے لیے اس لیے کہ دولت دکھاوا چاہتی ہے تو کہتی ہے دکھاؤ لوگوں گھر میں پڑی ہے تو کیا فائدہ ہے لہٰذا جتنے بھی ہمارے یہاں شادیوں پر اشراف ہوتا ہے وہ دولت دکھانے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ کے پاس تو ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں پھر کچھ کو مجموعہ ادار لے کے دکھانی پڑ جاتی ہم یہ جو لون ڈے رہے نا بینکوں میں ہمارے یہاں نائنٹی فائیو لوگ بینکوں میں پھنسے ہوئے لون وہ اسی چکر میں کسی بس دکھاوا کرنا ہے بیٹی جب تک ان کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے نا بیٹی کی وہ ڈولی نہیں نکل. داج ہے جی اور جو کچھ لے کے حسین میں سب جناب وہ بکھیرا ہوا تاکہ غریب لوگ بھی آئے اور دیکھیں وہ اتنے سونے تولے سونا اور اتنا جناب بستر اور اتنے کپڑے اور اتنا جناب برتن اور اتنے بیڈ اور اتنے شیشے والے اور پتہ نہیں کیا کیا دیا ہوا تو کیا ہوتا غریب کے دل میں فرحرت پیدا ہوتی بخارا جا قوم ہی فیزینٹ ہے وہ اپنی پوری اس گلیٹرنگ کے ساتھ باہر نکلا دی. چمک دمک غلام لونڈیاں سارے چکر لگایا کارن نزین حیات دنیا جن لوگوں کا مقصد صرف دنیا ہی کی زندگی تھی ذائلی مب لگو منا ان کی ساری پھرتیاں ان کی ساری ٹیکنیک ان کی ساری تجارت ان کا سارا کچھ دنیا ہی کے لیے کالو یا لئی تالا نا مسلام لگے کہ کاش ہمیں بھی اتنا ملتا جتنا کارون کو ملا ہے ان لذو ہر یہ تو بڑے نصیبے والا ہے ایک نکلی ان کے اندر سے کیا مال ہمارے یہاں کیا ہم بھی نکلی کارون آرٹیفیشل ملتے ہیں نا ہیرے جو مارکیٹ کے اندر آرٹیفیشل انگور بھی ہوتے ہیں, ٹیکسیوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم آرٹیفیشل امیر ہیں یہاں سے جاتے ہیں بڑا ٹرن آؤٹ ہے جناب اتنے کلو گوشت نکال دو اتنا فروٹ ڈال دو اتنا وہ پاکستان کا غریب کہتا ہائی کاش میں بھی بھائی گیا ہوا ہوتا پھر کیا کرتا مکان بیچ دیتا ہے زمین بیچ دیتا ہے بیوی بی کا زیبر بیچ جب یہاں آتا تو پتا چلتا یہاں بھی اسے پیاز دکھانے چٹنی کا ہمارا وہ ہماری وہ گلیٹرنگ آرٹیفیشل وہ چمک دمک اور وہ سارا دے کے ہم لوگ برباد کر رہے ہیں اگر ہم ہم جا کے بتائیں کہ ہم وہاں ایک پاؤں ایک رنگ کی چپل ہوتی ہے دوسرے میں دوسرے رنگ کی چپل ہوتی ہے چار بجے اٹھتے ہیں ناشتہ بھی تیار کرتے بارہ بجے کا کھانا بھی تیار کر کے لے جاتے اور رات کو چھ بجے واپس آتے شام کا کھانا بھی پکاتے جناب کپڑے بھی دھوتے ہیں صبح کے اصل دکھاتے تو کوئی یہاں نہ آئے وہ سارے ہمارے پٹے ہوئے آئے ہیں مزدور جتنی محنت یہاں کو اس کا نتیجہ یہ پاکستان کے اندر مزدور ملتا ہی کوئی نہیں جتنی محنت وہ یہاں کرتا ہے پاکستان میں کرے اپنے بچوں میں رہ کے یہاں سے بہتر اسے مل سکتا ہی. اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمارے بوستکی کے سوٹ وہ ساڑھے تین فٹ لمبی وہ ٹیپرکاڈر ڈیک اور وہ بکسے جن کے اندر پتہ نہیں کیا پرانے تک ہی بھرے ہوئے ہوں گے لیکن باہر سے تو بکسے بھی بڑی چمکدم ہو گیا نا یہ سب نے بربادی پھیلائی مسلم کارون بڑے نصیبے والا ہے قال اوت العلم کہا ان لوگوں نے جن کو العلم دیا گیا تھا ٹرو نالج اصلی علم وہی افسوس ہے تم پر سواب اللہ خیر اللہ آمن وعمل تعالیٰ اللہ کا بدلہ اللہ کی عطا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے ہیں اور عملے صالح وہ متا ہے یہ ایمان اور عمل تھالے جو صرف اس دنیا میں سکہ نہیں چلتا وہ سکہ قبر میں بھی چلتا ہے حشر میں بھی چلے گا یہ سب کچھ جو تمہیں قارون کے پاس دے کر حسرت آ رہی ہے یہ صرف دنیا کا سکہ ہے وَإِن كُلُّ وہ انکلوزالما متا ہیات قبر میں نہیں جاتے گھر میں چھوڑ کے جاتے ہو سر جسے اللہ نے فرمایا اگر سارے لوگ ایک جیسے نہ ہو جاتے پتہ ہے نا اللہ کو ہم چھوڑ دلیں لولا یقون ناسم تو سارے لوگ ایک ہی جیسے نہ ہو جاتے یعنی فاسک فاجر نہ ہو جاتے نہ ہو جاتے یقر رحمان لے بوتے و مہارے جا یارول و لے بوتے ابو سوربن الحا کی تو ہم رحمان کے کافروں کو رحمان کے منکروں کو اللہ کے منکروں کے گھروں کی چھتے ان کی سیڑیاں ان کے دروازے و اور ان کے بیڈ سارے سونے چاندی کے بنا دیتا وہ زخروں اور اور بھی ان انکلے کا لمبا متاثر حیات دنیا یہ ہے تو ساری دنیا کی زندگی نے کتنا برتنا نے ساتھ سال والا تو <مُتَّقِيه> انجام کار تو متقیوں کے لیے ہے نا وہ تخوا بہترین زیادہ راست تکوا ہے لیکن آپ کوئی چیز یہاں سے لے کر جائیں اور سعودیا کے بارڈر پر آپ سے لے لی جائے تو اس کی بجائے وہ بہتر چیز نہیں جو بارڈر پر چھوڑ دی جائے آپ آگے بھی لے جائیں بہت سے لوگ یہاں سے کیستے نہیں لے جاتے کہے گی وہ کیسی بھی ہو کسی کی بھی ہو, وہ بادر پر جمع تو کر لیتے ہیں تو کیوں نقصان تو دنیا تم وہ جمع کر رہے ہو جو موت کی بارڈر پر واپس جمع کر لی جائے گی وہ اب کسی اور کی؟ تمہارا تو وہ ہے جو انہوں نے آگے جانے دیا ہے جو کفن میں تمہارے ساتھ ہے جب سارے مٹی ڈال کے آ جائیں تو وہ چلنا شروع ہو جائے میٹر ڈاؤن ہو جائے اور دیکھیں جب ایک فلو ہوتا ہے آپ نے کہیں ٹوٹی کھولی ہوئی ہے پائپ چھوڑا ہوا ہے تو پانی دھکیلا ہوا جا رہا ہے لیکن جوں وہ پائپ بند ہوتا ہے تو پلٹ کے پانی آتا ہے جو زندگی کی ٹوٹی بند ہوتی ہے نا تو وہ نمازیں وہ روزے وہ پلٹ کے ڈیفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ اس کی جو گیننگ ہے یا جو آپ نے اس کو کمائی جو ہے اس کے اثرات ملنا شروع ہو جاتے پلٹ وہ کریڈٹ کارڈ ہے وہ نمازیں آپ کے پاس وہ ہے تو قبر میں لگائیں گے تو کھڑکی کھل جائے گی آپ ٹھنڈی ہوا والی نہیں ہے تو جلتے رہو پھر تو دوسری سہولت ہے نا دوسری طرف ہیٹنگ سسٹم بھی ہے رکھا لندن والوں والا تو انہوں نے یہ کہا جنہیں اصل علم تھا وکم صواب اللہ خیر صحلحہ صابر مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت دنیا کا مطلب ہی یہ نیئرسٹ ادنا گھٹیا دنیا یہ ہے دنیا عقبہ ادنا کوسوا منیمم دنیا جب وہ موسم کا حال بتا رہے ہوتے ہیں نا تو عربی میں اسے کیا کہتے ہیں بعض دفعہ کہتے ہیں دنیا یعنی منیمم یہ ٹیمپریچر رہا ہے وہ آلہ میکسیمم اتنا رہا ہے تو یہ دنیا ہے آلہ نہیں عربی تو بالحج کی نشانی نہیں بلکہ عام طور پر جو اللہ کے قریب رہے ہیں وہ غریب رہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال بعض دفعہ ایسا بھی ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا آیا تو آپ نے لکما اٹھایا تو پھر کھا نہیں سکے آنکھوں سے آنکھ تو کہتے ہیں مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے رات کو حضور بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلا کرتے ہیں نیند نہ آتی تو یہ تقرب کی نشانی دنیا تقرب کی نشانی نہیں ہے اسی طرح اولیا اللہ دیکھیں کوئی تھے وہ تھے جو بھی آئے تھے کیا ان کے پاس کیا تھا اصل دولت تھی ایمان عملے تھالے ان السان الفی خسر بالحق الحق یہ ہے آخرت میں چلنے والی کرنسیاں جس کے پاس یہ ہے وہ امیر ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس قانون کی دولت بھی ہے تو وہ غریب ہے ٹھیک چلنے والی کرنسی نہیں ہے کوئی آدمی پرانی جو جب اس پاکستان ویسٹ پاکستان تھا متحدہ پاکستان تھا اس وقت کی اگر کسی کے پاس کرنسی وہ بوریاں بھی بھری ہوئی ہوں کوئی فائدہ کی ہے چلنے والی نہیں ہے نا لکھا اس پر بھی کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینک دولت پاکستان اس پر بھی لکھا ہے ہزار روپیہ اس پر بھی لکھا ہے سو روپیہ لیکن اس کی بنسبت آج کے دس روپئے اچھے ہیں کیونکہ وہ چل جائیں گے نا وہ بوری چلے گی نہیں یہ دنیا کی جو ہے دولت جب تک اسے اس دولت میں امنے سالے کی دولت میں کنورٹ نہ کیا جائے چلے گی نہیں دولت جو ہے یہ اگر جائز ذرائع سے آئی ہے تو یہ قابل مذمت نہیں ہے اللہ نے دی ہے جس طرح غربت اللہ نے دی ہے نا امارت بھی اللہ نے دی وہ غربت سے آخرت کما رہا ہے صبر کر کے یہ دولت سے آخرت کما رہا ہے اگر آخرت کما رہا ہے تو فی نفس سے ہی دولت مضموم نہیں ہے دولت کا استعمال مضموم ہے اگر تم سے بری جگہ اس سے آگ خرید رہے ہو مضبوط ہے جنت خرید رہے محمود ہے صحابہ کے اندر بھیروں پیسے والے گھیرو غریب بھی, بھی تمہارا یہ تو ہوئی ایک بات دوسری بات یعنی اس کا علاج کیا ہے یہ جو بیماری لگ جاتی ہے گلے شکوے پلنے شروع ہو جاتے ہیں رہمتے ہیں تیری غیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے کیسے بھروسہ رکھے کہ دنیا میں اور آخرت میں اگر کوئی میرا خیر خواہ ہے تو وہ اللہ ہے اور وہ کبھی بھی میرے بارے میں بری سوچ نہیں سوچے اگر اس نے مجھے غریب رکھا ہے تو اس میں میری بہتری ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے غریب رکھنے میں اللہ نے فرمایا کو تمہارا اللہ کے سوا کوئی خیر خاں نہیں وہ خیر خواہ اس نے چنا ہے وہ تمہارا ہمدرد ہے اور جو بھی تمہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کرے اس کے اور تمہارے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے دشمنی ڈالنے کی کوشش کرے وہ تمہارا دشمن ہے سجن کبھی نہیں ہو جو تمہیں اس سے بغاوت پر اکسائے وہ تمہارا دشمن ہے کیونکہ کہ اصل جو تمہارا خیر خواہ ہے اس سے تمہیں بدگمان کر رہا ہے بیوی اور بچے دشمن ہو سکتے اللہ تمہارا دشمن نہیں وہ خیر خواہ دادا فرمایا ان نزواز کم آدو و اللہ اے ایمان والو تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن وہ کیا دشمنی کرتے تلوارے مارتے نہیں تمہیں اصل اندرد سے دور کر رہے اس کی نا فرمانی پر بیوی بی کہتی ہے اصرار کر رہی ہے رشوت لے لو بیوی بی کہتی ہے یہ کام کر لو بیٹا کہتا یہ کر لو تم ان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہو ان کی وجہ سے اللہ سے دشمنی ڈال دیتے اللہ کو دشمن بنا لیتے اس کی حدیں توڑ دیتے ہیں یہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں اللہ کبھی تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا کوئی خیر خانی ہے تمہارا جسے کہتے ہیں کہ بیسک ڈاکٹرائن اپنا جو ہے آپ کا بنیاد عقیدہ اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہمال کو مندون اللہ نے من والی اللہ کے سوا تمہارا کوئی خیر تھا نہیں لہذا اس کی ہدایات پر چلو اس میں کوئی بھی مزاحم ہوتا ہے اسے دشونی ڈال دو اسے ناراض کر دو کبھی بھی اللہ کو ناراض مت اللہ خیر خواہ وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے اور دوسری بات و مالا من پھر لاڑ دے مندون اللہ و مالا کم نسی اور تمہارا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی جب برے دن آتے ہیں تو اللہ تعالی ہی تمہاری مدد کرے گا باقی کوئی مدد نہیں کر بیوی بی دھکے دیتی ماشاء اللہ اولاد خواہ کر دیتی ہے جب آپ کے پاس پیسہ نہ ہو آپ کی بات نہیں مانتے بہت سے لوگ یہاں سے ریزائن کر کے گئے ہیں نا. انہیں کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا جب جسے کہتا نا چلتی کا نام گاڑی ہے انکم آ رہی ہے جس گائے سے دودھ آتا ہے اس کو آپ کسی طرح بھی سر منہ مار کے پکا دیتے ہیں جب گائے فری ہو جائے تو پھر کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں جب آدمی ابزا بھی دبئی سے یو اے سے باہر سے ریزائن کر کے گھر چلا جاتا تو گائے پڑی ہو گئی اب کسائیوں کے لیے اب جس بیوی کے لیے اس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا تھا کہتا تھا یہی میری بڑی امدادی کے مشورے جو ہے وہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں اب وہی بیوی آنکھیں دکھاتی بچے آخیں دکھاتے تمہارا اصل خیر خا تمہارا اصل ہمدار اللہ ہے مددگار بھی وہی ہے تمہارا ہر جگہ پھر آدمی ہمیشہ اللہ تعالی کے احسانات پر نظر رکھے تو اس سے محبت بڑھتی اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے تو اس کے اندر خوشی آتا ہے اپنی عبادات کو نہ دیکھے عبادات پہ نظر ہوگی میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں اشراف بھی پڑھتا ہوں تاجر بھی پڑھتا ہوں روز کا سپارا قرآن کا بھی پڑھتا ہوں اتنے ورد بھی کرتا ہوں اور اصل کچھ نہیں ہے پھر وہی مزدوری کر رہا ہوں میں تو یہ کہ میں سنانے اینٹ کے سوں صبح سونے کی بنی ہوئی ہوں ایسے ہی کاغذ پتر کے رکھوں سراہنے کے نیچے صبح جناب ڈالر بنے ہوئے ہوں عبادتوں پہ نظر رکھو گے تو تکبر آئے گا اللہ پر احسان گناوں پر نظر رکھو گے تو خوشبو پر آنکھ ملاؤ نہیں ملاؤ گے جب اپنے گناہوں پہ نظر ہوگی تو نظر جھکی رہے اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے حب تام اور ذل تام اللہ سے مکمل محبت اور اللہ کے سامنے مکمل ذلت اس کے سامنے جھکو گے تو ساری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلو گے اور اس کے سامنے اکڑو گے تو ساری دنیا کے سامنے سر نیچا کر کے رکھو یہ آتی ہے اپنے گناہ یاد کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے سے بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تردو نعمت اللہ اللہ تم تو اللہ کے انعامات گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے انسان اللہ کپور انسان اللہ ان یہ بڑا نہ شکرا ہے ہاں سے چنا کیا بنایا کس طرح کیا لیکن یہ ہمیشہ گلے پالتا ہے وہ ایسے مکھھی کی ہوتی ہے آپ نے پورے بدن پر اتر ملا ہوا اسے کوئی پرواہ نہیں ہے جہاں ذرا سا اشاری ہے کہ برابر بھی کوئی گندگی لگی ہے وہ وہیں جا کے لینڈ کرتی ہے اللہ نے لاکھوں ایسا نعت انسان پر کی مگر ایک ذرا سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو فوراً جناب علی وہیں ہاتھ رکھ لیتا دیکھنا جی میرے ساتھ اللہ نے یہ کیا تو جو اللہ نے آپ کے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے آپ نے اس کا کتنا سلا دیا ہے ابھی پہلے ہی قرضہ نہیں اترا تجھ سے تجھے گلے کرنے شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان کی پیدائش سے لے کر وہ اجتباق اس نے تمہیں چنا ہے ڈیروں کیڑوں میں سے ایک کیڑے کو چنا ہے کوئی مائی کا لال مجبور کر سکتا آپ وہیں مر جب پھر وہ انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے کیا دینے کے لیے ایمان جیسی دولت دینے کے اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا تمہارا کیا ہوتا تم مسلمان ہو تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کافر ہوتے تو تمہیں ٹائم ملتا تم بھی پیسے کمانے میں لگے رہتے نوٹ چھاپنے میں لگے رہتے تو بن مانگے اصل دولت وہ دولت دے دی ہے کہ جو آخرت کے پیسے چھاپنے کی مشین ہے تمہارے پاس تم سبحان اللہ کرو تو نوٹ چھپ تم الحمدللہ کرو تو نوٹ چھپ اللہ ابر کہو تو نوٹ چھپ دے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملو تو نوٹ چھپ دے رستے سے پتھر آتا ہو تو نوٹ چھپ دیں کتنی یو کہ تمہارے ساتھ وہ مشین اللہ نے رکھی ہے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ وہ پریس لگا ہوا ہے نیکیاں بنانے میں بازار میں جاؤ تو نیکیاں چھاپتے رہو لا الح اللہ وحدء شریق اللہ سمادن اللہ اقلاء دو لاکھ نیکیاں کتنی جلدی کرنسی بن گئی آپ سے ایک دفعہ پڑنے کتنی دیر لگی آٹھ گھنٹے لگا کے تیس درم کما کے لاتے نہیں اس نے تو اتنا بڑا شام کیا ہے کہ تمہارے اپنے اندر لیکن بات وہی ہے نا وہ کسی کو ملا تھا لال تو اس نے گدے کے گلے میں ڈال دیا اسے پتا نہیں تھا یہ کیا چیز ہمیں قدر نہیں جنہوں نے کما کر لیا انہیں اتنی قدر تھی کہ باپ کو قتل کر دیتے تھے اس کی خاطر ابو عبیدہ جبراہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کو قتل کیا گزب بدر میں کس کی خاطر ایمان کی خاطر اس کلمے کی حفاظت ہم اس کی قدر ہی کو مقصد یہ ہے یہ بات دلوں میں بٹھا لیں کہ رب کے خلاف کبھی کو کوئی گلہ نہیں پلنا چاہیے رب کی اپنی حکمتیں مثلا اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے آپ کی باتیں سے بڑی اچھی لگتی آپ کی باتیں سننا چاہتا ہے آپ سے تخلیہ چاہتا ہے تو وہی بھیجے گا کیا فلاں جبرائیل رائ لا کے کہیں گے آپ تمہیں اللہ بلالا یا کارڈ بھیجے گا تمہیں کیا اللہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے کیا اللہ ضرورت پیدا کر دے تجھے کسی کوئی مجبوری ڈال دے تجھے کوئی مصیبت ڈال دے کے ہاتھ اٹھا کے پھر اسے باتیں کرنا شروع کرے گا میں نے اس لیے بلایا خزن اللہ تعالی بندوں سے باتیں کر کے باتیں سن کے فضکوری جسے اللہ نے فرمایا انسان یہ انسانی فطرت جب اس کو مصیبت لگتی ہے جو نام ہم سے دائیں کرتا ہے ہمیں پکارتا رہتا ہے ہمیں بلاتا رہتا ہے کب کھڑے بھی بیٹھے بھی کروٹ کے بال فلنگ کا ساپنا ہو رہا پھر جب ہم اسے مصیبت ہٹا لیتے ہیں مرہ گزر جاتا ہے اسی سے بنا مرور ٹریفک گزرنا مرہ کہ نام یا دو نہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ایسے گزر جاتا ہے نہ میں رب ہونا یہ بندہ ہے نہ اس کو مصیبت پڑی تھی نہ میں نے کوئی احسان کیا نہ میں یہ انسان کی فطرت ہے ہم سب کا یہی ہم وہ جو شاید نے کہا تھا کہ بندہ بنا رکھا ہے مجھ کو احتیاج نے ہو جاؤں بے نیا تو اب بھی خدا یہ مجبوریاں جنہوں نے ہمیں بندہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالی ارساد فرماتا ہے ولاؤ باسات اللَّهُ رض لِعِبَادِهِ لہباد ہی لا بغاؤ اگر اللہ اپنے سارے بندوں کا رزق کھول دے زمین میں بغاوت پھیل جائے لابغ فلب کوئی کسی کی مان کے نہ دے تو فساد پھیل گیا کہ نہیں پھیل بھائی گھر میں بیوی اگر شور کی نہ مانے تو فساد پھیل جاتا کہ نہیں پھیل جاتا صرف بیوی بی کی تنخواہ آنی شروع ہو جائے ہمارے یہاں جو طلاق کا ریچو ہے وہ پڑھی لکھی فیملیز میں زیادہ ہے ان طلاق کا رجحان بہت کم شور بھی کما ہے بیوی بی بھی کما ہے تو وہ کیوں نیچے لگے جی وہ بھی تڑ کے جواب دیتی آگے سے لہٰذا میرے پاس یہ میری فیلڈ ہے نا یہ گیرج ہے تو جتنے بھی کیسز طلاق کے آتے ہیں بیوی نے جی ڈبل ایم اے ای کیا ہوا جی بی اے ای بی ایڈ کیا ہوا جی کہیں جاب کر رہی ہیں جی کہیں سیکٹری ہیں جی کہیں فلا ہے جی بساؤ کیوں کھانا میں بھی کما تھی کماتا تو کام کر کے آئے تو میں بیٹھی رہی ہوں وہ بھی کام کر کے تھک کے آئی ہے یہ کہتا مجھے مسک گھر میں آؤں تو مسکرا کے ملے اب وہ ساری مسکراہٹے باس پہ خرچ کر کے آئیے بلکہ اوڈی لیا ہوا اسنو کو ڈراپ ہو گیا ہوں گا وہ بھی کہتی ہے کہ جناب تھکی ہوئی ہے وہ کہتی ہے روٹی آتے ہوئے لیتے آنا یہ کہتا اس کے ہاتھوں کی کھانے فساد پھیل گیا ایک گھر کے اندر صرف ایک کی تنخواہ لگنے سے فساد پھیل گئے تو اگر اللہ تعالی سب کو دے دے تو ہم کیوں پردیش کاٹے ہم کیوں جھاڑو دیں گی یہ کچرا آپ خود ہی اٹھائیں وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں کچرا اٹھاتے ہیں اور پھر کچرے والی گاڑی کے پیچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کسی ماں کے جگر ہیں اور ناک ان کے بھی ساتھ ہے بو ان کو بھی آپ ہے آپ فوراً گاڑی کا شیشا بند کرتے ہیں یار کوئی گاڑی گزر گئی ہے کچرے والی بڑی بو ہے وہ جو پیچھے لٹکے ہوئے ہیں وہاں پر اور آدھ گھنٹے لٹکے رہتے ہیں وہ انسان نہیں ہے نے لٹکایا وہ غریبی نے مجبوری نے عید والے دنوں آپ کے گھروں کے سامنے سے اور چڑیا اٹھا رہے تھے بدبودار نظام چل رہا ہے نا صفائی ہو رہی ہے ستھرائی ہو رہی ہے کچرا اٹھ رہا ہے آپ کی حجامت بھی ہو رہی ہے آپ کے کپڑے بھی چل رہے ہیں آپ روٹیاں بھی تنور سے کھا رہے ہیں آپ کے جوتے بھی چل رہے ہیں نظام چل رہے اگر ہر ایک آدمی جو ہے وہ امیر ہو جائے کروڑ پتی ہو جائے تو سارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے ہوں اور کہہ کے مجھے پکا کے کھلائے کوئی میرا جوتا سینے والا ہمیں یہاں مصیبت نہیں پڑی وہ بہت کام ہی آ رہا ہے کہ جوتے سینے والے تو کتنے گھروں میں جوتے ٹوٹے ہوئے پڑے و بکادر یشاب اللہ تعالی اپنے اندازے کے مطابق دولت جو ہے وہ نازل کرتا ہے کچھ لوگوں کو امیر بھی رکھا ہوا تاکہ دولت سرکولیٹ ہوتی رہے بالکل ہی ختم نہ ہو جائے کسی کے پاس دس لاکھ ہے تو اس میں سے کسی آگے کام کرنے والے کو کوئی ایک لاکھ مل جاتا ہے کوئی ہزار مل جاتا ہے مکان بناتا ہے تو نکلتا ہے مستری بھی لے جاتا ہے میسن بھی لے جاتا ہے سیمنٹ ایجنسی کو بھی مل جاتا ہے انٹوں کے بھٹے پر جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے جس طرح دل جب پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک وہ جاتا ہے اسی طرح جب امیر آدمی کے یہاں سے دولت نکلتی ہے تو پھر وہ بٹے کے مزدوروں تک بھی جاتی ہے اور میسنوں تک بھی جاتی ہے اور پھر وہ سٹیل کو بھی ملتی ہے اور اس سے پھر ملے بھی چلتی ہیں وہاں جو غریب کام کر رہے ہیں ان کا بھی سسٹم چلتا ہے اگر وہ بھی امیر ہوتے تو سارے ٹھک ہو جائے دولت جو ہے وہ کوئی اور حکمت ہے اس کا تعلق آپ کے اللہ کے ساتھ تکر کے ساتھ نہیں نیک یا بد ہونے کے ساتھ نہیں دولت بدوں کے پاس بھی بہت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دولت میں بھی گلے پالنے شروع کر میں نے نماز پڑھی ہے جی تو آپ مجھے تھے یہ نہیں مل رہا اصل میں یہ بیماری ہے کہ آپ کی نظر ہمیشہ اپنی عبادت پر رہتی ہے۔ آپ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ جی رب مجھے اتنا دے رب مجھے اتنا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ آپ کو آپ نے رب کو کیا دیا ہے یہ جو اکسیجن آپ استعمال کرے ذرا ایک سلینڈر خرید کے لیجئے گا اکسیجن کا آپ کو پتا چلے گا کتنی دولت آپ خرچ کرتے ہیں. ایک سلنڈر جا کے پوچھیے کتنے کا ملتا ہے کا اور دسوں سلنڈر آپ ایک دن میں خرچ کر دیتے ہیں اور یہ گردہ اور یہ میدا لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی دوائیاں کھاتے ہیں حسرت تو ان کو آتی ہے کہ جب وہ ٹکے کی خوشبو آتی ہے اور حسرت پیدا ہے کاش میں کھا سکتا پیسے ڈیر ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کولسٹرول زیادہ ہے جی وہ ہارٹ پرابلم ہے جی پھر وہ شوگر ہے جی کھا کچھ نہیں تو سوکھ سکتا ہے کھا کچھ نہیں سکتا یہ ہے نا آزاد اس کا نام اس کی بجائے آپ یوں افتاری پہ ٹوٹ کے پڑتے ٹھنڈا میٹھا گرم مرچوں والا ریسا فلاں لکڑ ہزم پتھر ازم بھوک لگتی ہے جو ملتا ہے ہزم تو ہو جاتا ہے نا حسرت تو پوری ہو جاتی ہے نا تمہاری حسرت کرتے تو دیکھو کہ کو پیسہ ملا مجھے تمہیں میدا تو ملا نا اس کو پیسہ ملا میدا کو نہیں ملا یعنی آدمی اگر اللہ کے ایسا ناک کو دیکھے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان درواز اسفل من جو تمہارے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھا کر اوپر والوں کی طرف مت دیکھا کر درون تھو کا کم زال کا اج دارو اللہ کا درو نم اللہ علیہ یہ زیادہ قریب قریبتا ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری نہ کرو آپ پر کتنے ایسا نہ ان کو یاد کریں آپ اور ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے میں نے کہا نا گناگار یہ کہتا رہتا کہ اللہ جو ہے تو اس کے قابل بھی نہیں تھا یہ تیرا احسان ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہم زمین پر چل سکتے احسان تو اللہ تعالی نے انسان اور جن کو پیدا کیا لے آبود بندگی کریں انسان کا سب سے اعلیٰ مطمئن نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رب کا بندہ کہلا لے لہٰذا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ملا وہ کیا ہے رسول تو حضور کا جو ہے جو انعام ملا وہ کیا ہے عبدہو دوہ ان رسول اس رسالت سے حضور نے کیا کمایا ہے عبدہو سبحان اللہ ابد ہی عبدیت اور وہ عبدیت اسی سے آتی ہے اللہ کے ساتھ مکمل محبت ہو محبت تبھی آتی ہے جب کسی کے احسانات یاد کیے اپنی بسات کو یاد کیے اور تم تو اگر محبت ہوگی تو تم بہانے ڈھونڈو گے مسجدوں میں آنے کے جس آدمی کو آپ نے دور کرنا ہے اس سے آپ قرض کا تقاضا نہیں کرتے کہ یار دو چار ہزار لے کے اس نے جان چھوڑی ہوئی ہے تو شکر ہے اگر مجھے اسے واپس دے تو کل پھر آ جائے گا لہٰذا رہنے گئی ایک دو ہزار میری جان چھوٹی رہی ہے میرے پاس نا میں بات نہیں کرنا چاہتا ہی اللہ تعالیٰ جن سے بات نہیں کرنا چاہتا جن کی سننا نہیں چاہتا ان کو اتنا دے دیتا کہ وہ ادھر آئیں بلاتا انہی کو ہے حاجت انہی کو ڈالتا ہے جن کو جن دیکھنا چاہتا ہے جن سے ملنا چاہتا ہے جن کی باتیں سننا چاہتا ہے کو بلاتا اور وہ بھی حضور نے کیا کہا تھا اللہ کسی دن میرے پاس نہ اور میں مانگوں جنہیں محبت ہوتی ہے بہانے ڈونڈتے ہیں یہاں آنے ان کے دل معلق رہتے ہیں مسجد جسے کنویں سے محبت ہوتی ہے نا اگر گھر والے پانی زیادہ خرچ نہ کرے تو وہ خود ہی پانی گرا کے پھر کنویں پہ چلی جاتی جنہیں اللہ کے گھروں سے محبت ہے نا جسے اللہ نے فرمافی ان ان یہ لوگ ان گھروں میں ملتے ہیں جن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے یعنی نماز پڑھی جائے اذان دی جائے یورفا آواز بلند کی جائے آزان دی جائے اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے یعنی نماز پڑھی جائے ان لوگوں کا دل تو یہاں لگتا وہ تو بہانے نہیں ڈھونڈتے انہیں کوئی ضرورت جینیئل نہ بھی ہو بندہ تو ضرورت مند ہے کون خالی ہے وہ لے کے آ جاتے رین کریں آپ رکھ دنیا مانگتے رہتے انہیں مانگنے میں جو لذت آتی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں اتنا مل جائے کہ ہمیں مانگنا نہ پڑے بعض لوگوں کی آدت ہوتی ہے نا ایک جگہ پلیٹ میں اتنا ڈال رکھتے ہیں دوبارہ لینا ہی نہ پڑے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا دے دے کہ ہم اسے مانگے ہی نہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا متما نظر دولت ہے ایک دفعہ دے دیں دولت پھر ہم نے کیا کرنا اس کے پاس اور جنہیں اس سے پیار ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ ملے تاکہ مجھے بہانا تو ملے نا اس کے پاس جانے کا میں دامن تو پکڑوں وہ گلے نہیں پالتے لہٰذا دیتے اولیاء اللہ کو دیتے ہیں آپ جن کے آپ مثالیں دیتے ہیں وہ درم دینار اور دولت توڑ چھاپتے تھے ایک وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے رزق کا ذمہ لیا ہے وہ کتنا ہے آج یہ بات ذرا نوٹ کر لیں ہم. ہم جو گلے کرتے ہیں کہ دیتا نہیں کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا آج میں بھوکا سویا ہوں یا کسی دن مجھے بھوکا رکھا ہے نہیں ایک دن کے رزق کا وہ ذمہ دار ہے بس ایک دن کے رزق کا ذمہ دار ہے ذمہ دار. تیرے وہ بینک بیلنس بنانے کا ذمہ دار نہیں ہے وہ تیرے ملینر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی تمہیں خرید کے دے وہ شیطان نے تیرے دل میں ڈالی وہ کہتا ہے اے میرے بندے مجھ سے کل کے رزق کا تقاضہ نہ کر جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت طلب نہیں کر بڑی سی سی بات ہے آج کی زور پڑھو آج کا کھانا میرے دل. کبھی اس نے کہا کل کی زور بھی پڑھ لو آئے ایک دن کی عبادت تمہارے ذمہ ہے ایک دن کا رزق میرے ذمہ ہے دیٹس آل یہ ذمہ داری ہے اللہ اس سے زیادہ کل کسی کو پتا اس نے جینا ہے لہذا کل کی نہ نماز وہ مانگتا ہے نہ کل کا روزہ مانگتا ہے آج کا تقاضا اور آج کوئی بتائے کہ وہ بھوکا سویا ہے نہیں تمہارا رزق تمہیں ملتا ہے تمہارا کھانا تمہیں ملتا ہے وہ جو تم جمع کر میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے مقدر میں لکھے ہیں تیس گرم آپ کو مل گئے دو سو درہم آپ کے تیس دن میں ایک سو ستر جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے ہیں اب تم اٹھاؤ نا اب وہ ڈاکٹر تک پہنچانے کا کوئی وسیلہ بھی تو چاہیے نا ایسے ہی تو کوئی جا کے کہتا کہ ڈاکٹر صاحب یہ لے ایک سو ستر روپیے پتر کے پیٹ میں درد ہوا جی گردے کو تکلیف ہوئی ٹیکسی کے الگ خرچے وہ انہی تیس میں سے خرچ دیے اور جا کے ڈاکٹر صاحب کو ایک سو ستر روپیے دیے جی اور انہیں کہا جی یہ لے دیجیے آپ کھا لیں لے لیں آپ اور پانی پیئے پانچ سات گلاس آپ اللہ, اللہ خیر اللہ تسلی ہوگی دے آئے ایک سو ستر بچا تمہیں کیا تیرے وہ تیس تھے وہ ایک سو ستر نکلنے تھے اور نکلنے بھی بڑی تکلیف کے ساتھ ہے. ہو سکتا بیٹے کی ٹانگ توڑنی پڑے پھر وہ ایک سو ستر نکالنے کے تو تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اس نے تیرے ہی حصہ تمہیں دیا دوسرے کا حصہ تیرے پاس نہیں بھیجا اس لیے جو حصے نے تکلیف دے کر نکلنا تھا تیرے, تیرے گئے اللہ کا شکر. کہ اب آپ کو ٹیکسیاں کر کر کے نہیں جانا پڑا فلاں کو دو جی اکثر رے کراؤ فلاں کو دو جی سکین کراؤ فلاں کو دو جی فلاں ٹیسٹ کراؤ فلاں کو دو جی یہ جو جاتے ہیں ان کے رزق میں ان لباسوں والوں کا اللہ نے ڈال دیا تو یہ سزا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہو گئی نہیں سزا دوڑ دوڑ کے گرمی میں جا کے دیتا پھر سوئیاں لگواتا پھر تکلیف الگ ہوئی تو بہتر نہیں تیس روپے دے دو تکرین یا ڈسکرین کھا کے تجھے آرام آ جائے دیکھ شکر کی یہ بات ہے یہ گرنے والی بات نہیں ہے یہ تو شکر کی بات ہے یہ ان سے پوچھو جن کے درجے ہیں سوا سوا ان کی مشکل ہے جن کو پیسہ ملا انہیں کیا مشکل ہیں ان سے پوچھو اتنے ان کے مسائل بھی اتنے ان کے پرابلمز بھی ہے الحمدللہ رب تعالی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے